الحمد اللہ علیہ علیہ وص محمد صحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہم الربا شاہ باقی تمام سامعین براد الامین براد برادران سب کچھ واقع سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر چار سو اکیس پبلک تریسٹھ چار سو اکیس جو ہے شریف کا شروع سے ابھی تک درست کی تعداد تھے اور تریسٹھ اوراد فتح کا دس نمبر تریسٹھ ہے اوراد فتح میں ہمارا جو اس کا پہلا عیسہ ملک الجبار والا عیسہ ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو بتایا پچاس لا الہ الا اللہ ہے اس کے ساتھ اور اضافی دو یا کلمواد ہے تو اس میں سے جو ہے ہمارا کل والد دس میں دسواں لا الہ اللہ کی توجہ شروع ہوئی تھی جو کہ لا الہ الا اللہ کل یومن فی شان ہاں یہ جی اس مقدس عبارت ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کل یومن فی شان اس کل یومن فی شان کی توضیح کر رہا تھا کل جو ہے آپ لوگوں کو اس لفظ یوم کے کل کے معنی ہر سب سب کے سب کے معنی میں روزانہ کل یومن روزانہ ہر روز کے معنی میں اور یوم جو ہے جمع ایام دن زمانہ وقت مختلف معنی آپ کو بتایا تھا اس میں سے قرآن پاک میں آیا جو ہے و ذکر بیام اللہ ہاں جی تو اس کا معنی جو ذکر بنعام اللہ عںم اللہ فیحہ علیہ و بقم اللہ کم فی ہہ من و دن و سمود فوراً میں جو آیا بذکر ایام اللہ سے مرت اللہ کے دینوں کو انہیں یاد دلاؤ یعنی وہ ایام جن میں اللہ نے اپنے انبیاء اور ان کی جماعت پر اپنے بندوں پر انعامات کیا جیسے جو ہے حتم شاقی قوم کو بنی اسرائیل کو نجات دلایا نوہ کی قوم کو نجات دلایا اور جو ہے ساتھ ہی یہی نجات جو ہے بنی اور فرونی قوم کے لیے یہ بینکم اللہ, اللہ بیا ابن اور اللہ کی جو ہے وہ عذاب کے عجیم جس میں اللہ نے اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیا انبیاء کو جن لوگوں نے ستاتا رہا ان سے انتقام لے لیا ان کے بہت بڑی عذاب نازل ہوئی جیسے قوم نور کو سانج پانی میں غرق کر دیا اور فرونی طوفان میں غرق کر دیا اور پھر فرونی قوم کو بھی دریا دیل میں غرق کر دیا تو اس ان کی دونوں جن میں جن ایام میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعامات کیا نیک بندوں پر اور جن ایام میں اللہ تعالی نے اپنی نافرمان بندوں پہ کافر مشرق ظالم جاویروں پہ عذاب نازل کیا ان دونوں ایام کی یاد دہانی کرو کیونکہ تاکہ ان دونوں میں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت تھے اس کی توضیع چل رہی تھی تو آج کی درخت جو ہے اے دوبارہ جو ہے و ذکر اسی لا الََََََََََََََََََََ اللّہ کلَََََََََّن وافشان کی مزید توضی ہے آج کی درخ میں بھی جو ہے لا الہ الا اللہ کلََ الفاف شان کی مزید توضی ہے تو پہلے آیت کی تو جو توضیع تھا اللہ کا قول جو ہے وزکر بیام اللہ یعنی ان دنوں کا یاد دلاؤ جن میں اللہ نے ان سابقہ اقوام پر انعام کیا ہاں جی ان پر انعام کیا اور ان دنوں کا بھی یاد دلاؤ جن میں اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ان عوام پر عذاب نازل کیا ہے جیسے قوم نو آسم تو فرماتے ہیں ایک تو یوم ایام اللہ سے یہ معنی ہو گیا ہاں جی دوسرا آگے فرماتے ہیں وقت یوراد بالیوم عربی زبان میں کبھی یوم سے یوم کہہ کر ارادہ کرتے ہیں الیوم کہہ کر الوقت ملا کر ملا کے وقت ملا کا زمانہ ملا کے واد میں لیتے ہیں عاش کے دن کے معنی نہیں لیتے ہیں بلکہ ملا کے وعد من الحدیث انہی میں سے ایک حادثیث پیرنبی سے نقل کریں تلکلا یام الحرج اے وقت ہو اور الحرج جو ہے نا ہر جن شور غل، و غل گھبراہٹ و اشترا افرا تفری افرات تفریح باغ دوڑ ہاں جی عرب بولتے ہیں فی ہر جن و مراجن سخت پریشانی میں ہونا افرا تفری میں ہونا القام السن ججید نے مانا کیا ہے اور تل کر ایاؤ تو الوقت مدلہ اور الیوم سے مراد وقت مدلا ہے اس سے وقت مدلا لیا ہے اور اس کے مثال میں جو ہے یہ حدیث نکلا پہ ہم نے فرمایا تل کا تل کا ایام الحرج یعنی ایام الحرج پہ وقت ہو یہ حرج مرج کے وقت ہے یہ شور و غل کے وقت ہیں گھبراہٹ اور اشتراف اور بے چینی کا وقت ہے افراد فرا کا وقت ہے میرے میں یہ قیامت کے دن کے حوالے سے ہے ہاں جی تو لیسان عرب میں اس کا ملک وقت کے معنی بھی لیا ہے لسان عرب عربی بہت مشہور وقت اور پھر جو الحرش آیا پھر الحرش کا جو ہے لغوی معنی حرج و مرض کا جو ہے سخت پریشانی میں ہونا افراد تفریح میں ہونا ہاں جی اور شور و غل گھبراہٹ استراحت بے چینی افرات تفریح گڑبڑ باغدور یہ سب معنی القاموس جدید میں لکھا ہے اس حارض کے معنی میں تو بس ان لغوی تحقیقات سے کُلہ یوم کے سلسلے میں نے کل تو ہر ہاں جی ہر اور ہر روز روزانہ ہر روز کے معنی میں یوم کا جو ہے جو مختلف معنی ہوا لغوی ان کی تحقیقات سے سے معلوم ہوا کہ کُلہ یوم جو اس دوار میں آیا لا الہ الا اللہ کلّ <كلا> یوم ان وافی شان میں کل یوم یعنی ہر دن ہر روز کے معنی میں بھی ہے یعنی طلوع فجر یا طلوع سورج سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا وقت یہ معنی بھی ہے ہاں جی چونکہ ہر روز اس ٹائم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعی شان ہے تو دوسرا معنی جو ہے مان یوم یعنی مدعا کے وقت مخصوص ہاں جی مخصوص روز یا دن متعارف نہیں وہ مخصوص نہیں بلکہ مللق وقت یعنی سکین و مائیکرو سیکن یا اس سے ہاں جی یا اس سے بھی کم وقت سے لے کر دہر قرن ہفتہ دن سال محنت سب کو شامل ہو مدد وقت یہ ہو جائے یعنی مراد ہر وقت ہر لحظہ و لمحہ مدع کا زمانہ وقت اور دور تو اس لحاظ سے پھر کل یوم کا معنی کیا بنے گا یعنی ہر روز ہر دن ہر لہٰذا لمحہ ہر وقت و زمانہ ہر دور و زمان سب مراد ہے یقینی بات ہے کل یوم اللہ تعالیٰ کی ہے صرف صبح سے لے کر شام تک ایک تو اس کی نئی شان ہو پھر رات کو جو ہے اس کی کوئی شان نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتے نا لہذا یہاں پر کل یوم سے مراد ہر روز ہر دن کے معنی بھی درست ہے ہر لہجہ و لمحہ یعنی کوئی بھی لہذہ لمحہ نہیں ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نئی شان نہ ہو ہاں جی اور شان کی ترجمہ بھی آئے گا اور ہر وقت و زمانہ اور ہر دور و زمان سب مراد ہے فی کے معنی جو ہے میں لا ہاں جی کل یومن ہر روز ہاں جی ہر وقت اللہ تعالیٰ ہوا یعنی وہ کاغذات ضمیر ہے اسے اللہ کی طرف پلتا ہے ہوا وہی کاغذات کل یوم ہر ہوا وہ کاغذات فی شان فی کے معنی میں شان جو ہے اس کا جو ہے جمع شعون آتا ہے تو لغت میں اس کے معنی حالت کیفیت مندوم ضرورت نمبر تین درجہ مرتبہ چار اہمیت پانچ تعلق ہاں جی یہ سارے معنی کیا ہیں القاموس الجدید میں نمبر دو جو ہے محردات راغب کے حوالے سے لکھا ہے کہ شان کے معنی حالت شان کی حالت اور اس اتفاقی معاملہ کے ہیں جو کسی کے مناسب حال ہو اس کا اجلاس صرف اہم امور اور حالات پر ہوتا ہے قرآن پاک میں ہے کل یومنوا بھی شان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سرحمن آج نمبر انتیس میں ہے بالکل یہی الفاظ قرآن میں کل یومن ہوا فیشان یعنی ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے یعنی اللہ تعالی ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے یہ محردہ راغم میں یہ تجمہ کیا ہے ہاں جی تو کل یومن ہوا بھی شان ہے قرآن میں ایک الما چار جگہ آئی ہے یہ شان کے لفظ چار جگہ آئی ہے تو ایک تو یہی ہے ایک تو کیا ومات گن فیشان ہمات تو من قرآن ولاملّن شہدن عزت سرای الم رقص میں اس کا ترجمہ یہ ہے اور آپ کے بس مخاطب میں حبیب کسی کام ہیں وہ مات یہاں شان بحم کام یا, یا حالت میں آپ کسی بھی کام یا حالت میں داخل نہیں ہوئے ہوتے ہیں جی وہ ماتن قرآن اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت آپ نہیں کرتے اور یہ لوگوں غلط ملون میں تم کسی کام کو انجام نہیں دیتے مگر یہ کہ اس دوران ہم تم پر ہاں جی ہم تم پر گواہ ہیں یہ ذہنی مطلب کیا ہے یہ سب میرے سامنے ہوتا ہے کہ میر حبیب آپ جس کام میں مصروف ہو آپ جس حالت میں ہو تو آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں ہاں یہ اور بندگان خدا تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب کامش اللہ کے سامنے تو یہاں شان کے معنی کام اور حالت کا معنیٰ کیا دوسری آج جو ہے یس اللہ بھی سماوات ولا کلومن و بھشان یسرحمن ادم و نتیش میں ہے جو بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی سے مانتے ہیں یا سلو اللہ سے مانتے ہیں جو کچھ آزمان میں زمین میں اسی سے مانتے ہیں کیونکہ اسی سے ہی مل سکتے ہیں نا سب کچھ اسی کے حالات میں اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے کل یوم ہو شان اور ہر روز وہ اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے تیسری آیت جو لکمر یوم دن شان یوم سر ابس آج نمبر سینتیس میں اس دن ہر انسان کے لیے ایک خاص حالت ہوگی ہاں جی ہر شخص کے من اس دن کے دن یوم دن شان ایک خاص حالت ہوگی یونہ کی وہ خاص حالت اس کو دوسروں کے بارے میں سوچنے سے اس کو بنیاض کرے گا اس کو دوسروں کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملے گا لہٰذا اس دن ہر انسان کے لیے ایک خاص حالت ہوگی اس میں وہ مشغول ہوگا اس وجہ سے کسی اور کے بارے میں سوچنے کا فرصت نہیں ملتا ہے ہاں جی اگرچہ وہ دوسرا اپنے والدین اولاد بھائی بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو ان کے احوال پرسی کا اسے کوئی گنجائش نہیں ہوگا اور چوتھا جو سرعیہ نور آدم الباسر میں ہے ہیں, ہیں فائزستان زنو کا لباس ہے فاضل منشی فاستغفر ہوں فس آف الرحم اللہ, و ان اللہ غافر رحیم تو یہاں فرماتے ہیں میرے حبیب فوائدہ آزانوں کو جب یہ اعصاب آپ سے اے چاہیں آپ کے دربار سے جانے کے لیے کہیں اپنے گھر والان ہیں ہاں جی اور اگر یہ لوگ کسی کام بازشان اپنی کسی کام مراد یہاں لغت میں لکھا ہے اہم کام ہر کام کو شانی بولتے ہیں کسی کسی اہم کام کی خاطر آپ سے اجازت چاہیں تو آپ جس کو چاہیں آپ جو حفاظت جلد منشیت من ان میں سے جس کو چاہیں اجازت فرمائیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مفرت طلب کریں بے شک اللہ باہن والا مہربان ہے کیونکہ جو ہے بندے کو پیغمبر کے میں پیغمبر لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کر رہے ہیں ہاں جی جہاد کے لیے وہاں جمع کر رہے ہیں ان کو حکمت عملی بتا رہے ہیں وہاں پر خاص اشما ہے ایک بند وہاں سے اجازت لے کے جا رہے ہیں اس کا کی مطلب کیا اس کو اپنی ضرورت رسول اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت ہو گئی نا اپنی غیر مسئلہ زیادہ سے زیادہ اہمیت ہو گیا بہ اس دینی اور اجتماعی عمل کے اس لیے یہ ایک ہیت آفر ایک گناہ ہے پھر میں جس کو چاہیں اجازت دے دیں لیکن اس نے جو ہے چونکہ احمد نہیں دیا دینی کام کو اور اجتماعی کام کو اس لیے اس کے ایک خطا بھی ہوا اس سے لہٰذا آپ اس کے میں مفرت مانگیے اللہ بخشنے والا چونکہ وہ آپ کی اجازت سے بیٹھا اس لیے اسے معافی تو ان چاروں آیات میں لفظ شان جو ہے اہم کام حالت کیفیت کے معنی میں آئے ہے ہاں جی لفظ جو ہے حالت کیفیت اور شان کے معنی میں خود شان کے معنی میں آئے تو اس شان ہاں نمبر تین جو ہے اے اے اس کی لوغی تاخیر میں شان شانہ شاہ ہاں جی ہاں یا جی شان شان یشانو شانن یشان و شانہ شانہ یشان و شانن قدر و منزلت والا ہونا لغت بے معنی ما معاشانو کا تمہارا کیا حل ہو ما ماشا تمہارا کیا حل ہے تمہارا کیا کام ہے یعنی ہاں جی تو یہاں پر بے معنی حال اور کام ہے معاشانوں کا تمہارا کیا حال ہے تمہارا کیا کام یعنی یہاں پر جو ہے حال اور کام تو شان جامشوں مستمانی معاملہ پریشانی ہاں جی اور کاروبار حالات معاملات کی حالت خود حالت طبیعت فطرت امتیازی خصوصت خصوصیت خوبی قسم صورت حال حالت معنی یہ سب جو معنی مطالب مفہوم شان کے معنی معنی یہ ملب اچھا اہمیت اور نتیجہ انجام حیثیت مسلمہ حیثیت وقار رتبہ اور اسی طرح شعن کے معنی آنسو شانن جیسے کہ ہنج کی طرح اور جل شانو باری تالا کا جلال بے پایان ہے جل ل شانو جب بولتے ہیں باری تعالیٰ کا جلال بے پایان ہے ہنج چاند کے ایک معنی لکھے جیسے کی طرح کا معنی بھی آیا تو یہ سارے معنی المنجد لغت میں لکھا ہے ہاں جی اور شان ان الخطیب ہاں جی اس مورد امور اور حالات کے معنی میں ولر والحال شان ان الخطیب کے معنی الامر والحال اور تنظیل العظیم قرآن باغ میں کل یومن ہوا فی شان یہ لسان عرب میں لکھا ہے کل یومن ہوا فیشان دھر شان کے معنی میں قال المفسرون من یو عزا ذلیلَََََََََََََََََََََ و يوظيلعزيز و يغنہ فقير و يوغ رغنيَ ولاء يش غلو شان تو تاجمہ اس کا جو ہے ہاں جی وہ ف... پہلے جو عربی کا ہے شان الشان کے معنیٰ الخط تو اس کے بعد شان کے معنی الخط یعنی اہم امور و حالت ایک معنی یہ کیا ہے یعنی کتاب لسان العرب میں شان ال کے معنی الخط و اہم امور و حالت ولر والحال یہ اس میں انہوں نے معنی کیا ہے اور قرآن باغ میں جو ہے کل یومن ابھی شان تو اس کے معنی جو ہے, اس, معنی جو ہے ہاں اس کی مجمع عربی توضیح کر رہے ہیں شان خطب یعنی اہم امور اور اہم حالات یہ معنی اور کام اور حال و حالت کے معنی میں آتی ہے قرآنِ پاک کی آیت جو ہے کُلہ یومن فی شان اسی لسان عرب جو عربی کی بہت مشہور لغات وہاں انہوں نے معنی کیا ہے کہ بارے میں مفسرین نے یوں تفسیر کیا اور اسی کی توضیح یعنی اللہ کی شان اللہ کی کہہ رہے ہیں امور اور احوال میں سے یہ ہیں اللہ احوال میں سے یہ ہیں کہ وہ کسی ذلیل شخص کو عزت دیتا ہے اور باعض شخص کو ذلیل کر دیتا ہے البتہ مسالے کی بنیاد پر ایسے نہیں اندازوں اور کسی فقیر کو غنی اور مالدار بنا دیتا ہے اور مالدار کو فقیر بنا دیتا ہے تو اللہ کو ایک کام مصروف ہاں جی اللہ کو جو ہے ایک کام میں مصروف ہونا اللہ کو جو ایک کام میں مصروف ہونا دوسرے کام سے نہیں روکتا یعنی ہر کام کو ایک ساتھ کر دیتا ہے کل یومن حسان یہ لسان العرب میں یہ توضیح کیا ہوا ہے ہاں جی تو باقی جو ہے ان لوگی تحقیقات کی روشنی میں آپ شان کے جو معنی ہیں مراد ہے, ہے اس کی مزید توضیحات ان آخری نتائج کل کے درس میں آپ کو بتا دیں گے